اهدني و نستعره من عليه و بالله من شرور نفسنا و من سخطك من يهديه الله فلا يضل له و من يضلل فلا هادي فاللا إله إلا الله وحده لا جريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده الرسول أما بعد فأعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاغدوا فينا لنادي أنهم سروا لنا وإن الله لماع المرسلين وقال الله جل جلاله قل هذه سبيله أدعوه يا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نکتب ولا نحاسب او علیہ دوستو اور بزرگو اللہ العزت نے محض اپنے ارادے اور انسان جناد فرشتے چوپائے ہر مخلوق تالاب ندی نالی ہر مخلوق اللہ رب العزت نے محض اپنے ارادے اور قدرت سے بنا دی دمین کا ارادہ کیا تو بن گئی آسمانوں کا ارادہ کیا تو بن گئے سورج چاند ستارے کا ارادہ کیا بن گئی غرب یہ کہ فرشتے ہوں چاہے جنات انسان ہو سب سب میں اللہ رب العزت کے ارادے اور قدرت کے محتاج ہیں خود بنے نہیں ان کی حیات ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ان کی موت ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں عزت دلت بیماری صحت کامیابی ناکامی یہ سب کچھ اللہ رب ال کے قبضے اور قدرت میں ہے اور اللہ رب العزت نے پوری زمین کے سارے انسان قیامت تک کی نسلیں اور زمان سب کو دنیا میں مرنے سے پہلے قبروں میں اٹھنے سے پہلی. قیامت کے دن میں سرات پر جننے سے پہلے پر جنت میں پہنچنے سے پہلے ہر جگہ کام کامیابی سب کی نہ ملک کے ساتھ جوڑی نہ مال کے نہ مادی اسباب کے ہر جگہ کی کامیابی اللہ ربو العزت نے ہر موقع اور ہر حال کے ہی اپنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آمال کے ساتھ امالی ہے اور ہر موقع اور ہر حال کے اللہ رب العزت کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالی کی رضا کے لیے ادا کرنا اس کا اختیار اللہ رب العزت نے ہر ہر انسان کو اپنے پاس سے غیبی خزانے سے عطا کیا ہے جو انسان بھی مان لانے کا ارادہ کی کہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دروازے جو انسان بھی چوبیس گھنٹے کے امال دیکھنا بولنا سننا ہاتھ پیر کا استعمال کھانا پینا پہننا بیا شادی تجارت دراحت حکومت جتنے بھی اعمال اختیار اور ارادے سے انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے غیبی خدانے سے انسانوں میں یہ صفت اور خوبی اور اختیار و قوت فرما دی ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ تعالی کے حکموں پر نبی علیہ علی طریقے پر اللہ تعالی کی رضا کے جذبے کے ساتھ چل سکے اور یہ امت خاتم لمبیا علیہ السلام تو کی امت ہے اس کو اگلی صفت بھی عطا فرمائی کہ چوبیس گھنٹے کے ہر عورت مرد بوڑھے جوان فقیر بسکین بادشاہ وزیر کے آگاہ اور جوارے سے شادر ہونے والے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالی کے کی کی ادائیگی کی کے ساتھ شادر ہوں ہر انسان میں اللہ تعالی نے یہ اختیار اور خوبی اور قدرت رکھ دی ہے اور امبی عالمات کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرمائے تاکہ ہر زمانے کے انسان پیغمبر اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی کی منشا اور مرضی پہچان سکیں اور اس کے مطابق جو چوبیس گھنٹے کے اعمال دیکھنا بولنا سننا کھانا پینا کمانا نماز روزہ حد جو عزت نے ہر ہر انسان میں خوبی اور صفت رکھتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگلی بات بھی رکھ دی کہ یہ ایسی محنت کرے کہ آگے والے پھر امت بن کر چلے اسی واسطے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آخری بیان فرماتے ہیں کہ امت میں امت پنا نہیں رہا امت میں سے امت پنا نکلا ہوا ہے محنت ہمیں یہ کرنی ہے کہ امت میں امت میں بنا آ جائے کہیں پر بھی کوئی بھی, کیسا بھی کلمہ پڑھنے والا بھائی مسلمان عورت مرد بوڑھا جوان فقیر بسکیر بادشاہ وزیر پڑھا لکھا پڑھ ہر ہر مسلمان ہر حال میں ہر مقام میں حال مخلوق ہے اس سے اثر نہ لے ایک ہی بات کو دیکھیں کہ اس حال میں میرے لیے اللہ رب عبدت کی منشاور مرضی یعنی کا کیا حکم ہے قید میں ہو چاہے آزادی میں بیماری میں ہو چاہے صحت میں فخر و فاتے میں ہو چاہے مالداری میں سفر میں ہو حضر میں ہر ہر مسلمان عورت مرد پورا جبان فقیر مسکین بادشاہ وزیر پڑھا لکھا ان پر ایک ہی کام ہے ایک ہی ذمہ داری ہے کہ یہ تو ہر ایک اس بات کو پہچانے اور اس بات کو جانے اور اس بات کو معلوم کرے کہ مجھ سے اس حال میں اس وقت اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں جب بندے کی عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر بیمار تندرست جو کوئی بھی ہو اس کی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کی منشا اور اس کی مرضی کو دیکھ کے چلنا ہے لہٰذا حالات کچھ بھی ہوں حالات سے اثر نہیں لینا اللہ راب الت کیا چاہتے ہیں اللہ ربت کی منشا مرضی کیا ہے بس یہ تو منشا چلنے اور ہم کیونکہ خاتم لمبیا تو السلام, السلام کی امت میں ہے دوسروں پر بھی محنت یہ کرے کہ ہر ہر مسلمان عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر اللہ تعالی کی منشا اور مرضی کو دیکھ کر چلنے والا بھی بنے اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی اس کا محنتی بنائے کہ وہ دوسروں پر محنت کرے وہ دوسروں پر محنت کرے اور اللہ تعالی اس سلسلے کو موت تک اور قیامت کا شہری دیہاتی ایک ہی بات کے فکر میں رہے کہ میرے لیے کس حال میں کیا حکم ہے اور اس حکم کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے لقت کان الکم فی رسول اللہ حسنہ پکی یقینی بات ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا لکت کار القن فی رسول اللہ عثمت الحسن اعلی قسم کا نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بھی خوشی جس وقت جس حال میں جو کیا جو سکھایا جو بتایا جو دکھایا بس یہ امت تو ہر حال میں عورتیں ہو شہری، پڑھے لکھے ہو ان پڑھ عالم ہو صوفی مالدار ہو غریب ایک ہی کام میں لگ جائیں کہ ہمیں تو اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے طریقے دیکھنے ہیں انہیں پر چلنا ہے انہیں کی دعوت دینی ہے انہیں پر جان کھپانی ہے انہیں پر قربان ہونا ہے اسی پر چلنا اور چلانے کی محنت میں لگنا اور لگانا ہے بس تو اس کی کامیابی میں شکی شک گش نہیں گھر میں کھانے کے دانے ہوں چاہے نہ ہو تن پر چیت رے پیروں میں لیت رے گھر میں چھیک رے اور کو ہو چاہے نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہ پلوں کی کوئی حیثیت نہ پکے مکانوں کی کوئی حیثیت نہ کچے مکانوں کی نہ بلڈنگوں کی نہ کارخانوں کی نہ دکانوں کی نہ زمینداری کی نہ بادشاہت کی نہ وزارت کی تو نہم بم کی نہ نہ سونے کی نہ چاندی کی،, کی کوئی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالی کے یار نہیں ہے حیثیت صرف ایک ہی چیز کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ پائے اللہ رب العز کا کوئی حکم مٹنے نہ پائے اللہ تعالی طریقے اللہ اللہ امال یہی ہے حیثیت کی چیز اور اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے سے ایتی مشکرائی ایتی مشکرائی لی نمونہ بنا دیا ایسے حالات لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا آپ تشریف لے گئے اب یہ اس, قدر عظیم اور امت کے تھا کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے صاحب اور دنوں پر عورتوں کے مردوں کے غم کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے شلوارے کسی کی زبان پر یہ بات آئی کہ محبت صد اللہ علیہ وسلم نے موت پائی تو گردن اڑا لوں وہ تو اپنے رب سے ملنے मिलने شدید محبت تھی اور ایسا غم تاری ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے اور کپڑا دیکھا کہ آپ کا وصال ہو گیا اب جو یہ آیت پڑی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیل گئی تو یہود اور نسارا پہلے سے انتظار میں بیٹھے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہے تو کچھ نہیں نہ فقیر مسکین نہ تن ڈھکنے کو چیتڑے نہ ڈوب کے ان کے پیروں میں لڑے نہ گھروں میں کھانے کے دانے لوگ ہیں ہاں نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے وہ چلے گئے اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں ہے اور مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے تو اب مدینہ انتہائی خطرے میں ہے اور رات دن خوف میں ہے کب یہ سال چڑھائی کرنے کے لیے آ جائے دوسری طرف سے سنتے ہی وسلم کا انکار کر بیٹھے تیسری بات حیرت بن زید رضی اللہ تعالیٰ بارے میں لشکر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے روانہ کرو, کرو وہ تیار ہے لیکن حضور کا مثال ہو گیا اب اگر اس لشکر کو بھیجتے ہیں فلسطین کی طرف تو مدینہ فوج بھی خالی چودہ چوڑائی کے ارادے کر چکے, حالات, بہت سے قوائل کا کر چکے حالات بھی بگڑ گئے اور بیرونی حالات بھی بگڑ گئے ابھی ابھی حضبو صلم کا وصال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر مصائب اور پریشانیوں کو اور گھیرا کو اور نہت ہونے کو اور فکر فاقے کو دیکھتے ہوئے <coughs> فیصلہ فرمایا <coughs> زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرو جلدی اگر یہ لشکر چلا گیا فلسطین تو اب کا کیا ہوگا حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ابو بکر اس کو نہیں ڈال سکتا اور کیا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو جیسے پریشان اور کہا ابو بکر مدینہ مدینے میں آخر ہماری بیٹیاں بیوی بی نشارا چڑھ کر آئیں گے اور وہ ہماری بیٹیا اور بیویوں کی چوٹیاں پکڑ کر کر لے جائیں گے کیا ہوگا یعنی حالات یہ ہیں ایک ہے حالات اور ایک ہے احکام تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے آقام کو دیکھ کر چلنا اور حالات سے غیر متاثر ہونا یہ بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے قائم فرما دی کہ ہمارا کام ہے کام کو دیکھ کے چلنے کا ہے حالات کو دیکھ کے چلنے کا نہیں ہم حالات کے غلام نہیں حالات مخلوق کے فرمان کے غلام ہیں اور فرمایا کہ لشکر روانہ ہو کرے گا اتنا چنانچے لشکر کو روانہ کر دیا مدینہ خالی ہے ڈیڑھ سو کے لگ بھگ مدینے میں مسلمان سارا عراق میں فوجیں لگا چکے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ڈیڑھ کے قریب ہیں ان کو لے کے چلو بکرے مدینہ سوچے گا خالی اور یہ تو بتا رہا چڑھ کر آئیں گے تو کیا حال ہوگا ہماری بیویوں کا چلو ہم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں پر سبر کر لیں گے مدینے میں موجود میں سارا چڑھ کر آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گسیٹ گچیٹ کر لے جائیں گے ابو بکر ہمارا کیا ہوگا کرنی تھی آ جس میں آج ساری امت مبتلا ہے اللہ معاف فرمائے جب نظر جاتی ہے کیا حالات جب نظر جائے اکبر حالات کیا چیز ہے ہم تو آپ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے حالات, حالات اللہ کے ہاتھ, میں، کے ہاتھ میں نہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کے چلے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت اس کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ہے زمین کے آسمان تک بگڑ جاؤ کوئی جوک نہیں، اس کا کوئی جو اللہ فرمائے اللہ سے ڈر کے چلو خدا تمہارے بن کر چلو یعنی اللہ کے حکام کو ادا کرو نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کو ساتھ لینا یہ اصل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اسامہ بن رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے حکم کا حکم دے چکے حضوری تو روانہ ہو کر رہے گا جب مدینے کا کیا ہوگا